قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اور ایمان اور اچھے اعمال کے باعث اللہ کے رحمت سے قبریں روشن بھی ہو جاتی ہیں قبریں خوشبودار بھی ہو جاتی ہیں تا حد نگاہ وسیع عریض بھی ہو جاتی ہیں اور کفر اور برے کرتوتوں کی وجہ سے برے کاموں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے قبریں جنم کا گڑھا بھی بن جاتی اللہ کی پنا اللہ کی پنا میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی دعا سے بھی قبریں جگ جگمگاتی چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر نو سو چھپن نائن فائیو سکس ہمارے آکار اس فلاط اسلام نے فرمایا بے شک یہ خبریں اپنے مکینوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی اللہ پاک ان پر میری دعا کی برکت سے روشن و منور کر دیتا ہے سبحان اللہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صحابی کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے اللہ پر اگر کوئی صحابی رات کو دفن کیا جاتا تو ہمارے آقا علیہ سلاۃ السلام اس کی خبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھاتے اور فرمایا کرتے مجھے ہر ایک کی موت کی خبر دیا کرو میری نماز ان کے لیے رحمت ہے ہمارے اکالی سلا تو اسلام خود بھی نور ہیں اور آپ کی نماز اور آپ کی دعا بھی نور نور نور ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی حضرت کہ ہماری قبر میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک پڑے گی تلخت پڑے گی تو ایسی روشنی ہو جائے گی کہ قیامت تک ہماری قبر نورا نور ہو جائے گی ان شاء اللہ عز و جل. ہمارے آکاش سولا تو اسلام صاحبہ کا جنازہ پڑھتے تھے ہم پڑھتے اور کیجیے اب کسی سے کاروباری تعلقات ہیں رشتے داری اس کا جنازہ تو پڑھیں دیگر مسلمانوں کا پڑھنے میں غفلت کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے بہت ثواب کا کام ہے اور یاد رکھیے یہ فرض کفایا ہے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا اللہ میں توفیق دے تو پیارے اکال علیہ سلا تو سلام کی جو دعا ہے یہ ہمارے لیے نور ہے ایک صحابی کی قبر میں میرے آخر والی سلام داخل ہوئے جب صحابی کی تدفین ہو گئی تو آپ نے دعا کی فرمایا اندھیرا ہونے کے باوجود ان کی قبر کو نور سے بھر دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے گورے, گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے اللہ حضرت بارگار سالت میں حرض کریں آکا اپنے گورے گورے پاؤں میری قبر میں خدا کے واسطے دے میری اندھیری قبر میں صرف لے آئے تاکہ میری قبر کی جو تاریکی ہے وہ دور ہو جائے میں کب اندھی میری تربتی کو لذرا کرینا جب وہ تین نظار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حبشاہ کے بادشاہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو ام المکم سیداتنہ اعشا دیکھا رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں شاہ حبشا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کی قبر سے ہمیشہ نور دیکھا جاتا ہے ابو داود شریف حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیئیس سلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور سبحان اللہ ان کی قبر سے نور دیکھا جاتا تھا ایک عرصے تک قبر سے لائٹیں نکلتی تھی قبر سے انوار نکلتے تھے جس سے سورا جنگل جگمگ جگمگ جگمگ کرتا تھا سبحان اللہ اور حضرت سیداتنا ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبشہ کے قیام کے زمانے میں قبر سے نور نکلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عام لوگوں نے بھی دیکھا اور کچھ عرصے کے بعد یہ کرامت بند ہو گئی میرے مولا تو خیرات دے دے جگمگاتی رہے کی میرے مولا تو خیر دے دے میرے لسن دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری خبر جگمگاتی رہے اے رحیم اے ستار اے غفار میری خبر جگمگاتی رہے ہمیشہ تیرے فضل سے تیرے رحم سے تیری عطا سے آمین امیر اللہ سنت کی اس دعا سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے ہماری قبر روشن ہو جائے نور مصطفی کے صدقے میں ہماری قبر روشن ہو جائے پیارے اکالی صلاحت و سلام کے گورے گورے پاؤں کے صدقے میں آپ کے مبارک قدموں کے صدقے میں ہم گناہ کی خبر روشن ہو جائے آمین آمین آمین, آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم